بے شک جو لوگ رسول اللہ کے سامنے اپنی آوازیں دھیمی رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوا کے لیے پرکھ لیا ہے ان کے لیے اللہ کی مغفرت اور اجر عظیم ہے اس آیت کریمہ میں ان صحابہ کرام کی تعریف بیان کی گئی ہے جو مذکورہ حکم پر عمل کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نہایت دھیمی آواز میں بات کرتے تھے جیسے ابو بکر و عمر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے ان صحابہ اکرام کے دلوں کو تقوا اور نیک کاموں کے لیے اس طرح پاک و صاف کر دیا ہے جس طرح آگ کے ذریعے سونا زنگ سے صاف کر دیا جاتا ہے اور ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور انہیں اجر عظیم یعنی جنت عطا فرمائے گا